اب ارشاد ہوتا ہے باری اعلیٰ کا کہ یا یو ناس اے لوگو کلو مما فی العرض کھاؤ ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اس میں سے اس میں سے کھاؤ یہ من کا لفظ جو ہے مما سے مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کچھ چیز کھاؤ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری چیزیں حرام ساری چیزیں حلال نہیں ہیں بلکہ ان میں سے ان چیزوں کو تم کھا سکتے ہو جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دی ہے جن کو اللہ نے درست قرار دی ہے تو اس آیت سے حلال اشیاء کی جائز اشیاء کی ان کے ان سے فائدہ اٹھانے کی اباحت ثابت ہوتی ہے کہ یہ آیت کریمہ ان چیزوں سے استفادے کو ان چیزوں کے کھانے پینے کو حلال قرار دیتی ہے جو اللہ نے حلال قرار دی اس لیے شاد ہوا کہ کلو کھاؤ مما اس میں سے وہ تمام چیزیں فی الارض جو زمین میں ہیں حلال اور حلال بھی ہیں اور طیباً دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ طیب ہیں بسا اوقات چیز حلال ہوتی ہے اور طیب نہیں ہوتی اور بسا اوقات طیب ہوتی ہے اور حلال نہیں ہوتی دونوں شرطیں جب مل جائیں تو ان چیز کو تم نے استعمال کرنا ہے مثلاً چیز حلال ہے اور طیب کے معنی ہیں پاک طیب کے معنی پاک پاک چیز حلال ہے مگر پاک نہیں ہے اور چیز پاک ہے مگر حلال نہیں تو دونوں صورتوں پر غور کرو گے پھر اس کے بعد تم اسے استعمال کر سکتے ہو مثلا بہت سی صورتیں ہیں کہ چیزیں حلال ہیں گائے دنبا، بکرا بیل یہ سب چیزیں حلال ہیں لیکن پاک نہیں ہیں یعنی وہ زبا ٹھیک طرح نہیں ہوئی تو جانور ناپاک ہو گیا ہے حلال لیکن ناپاک ہے ہے وہ حلال لیکن چوری کا ہے کسی نے چرا کر آپ کے ہاتھ بیچ دیا ایک بیل تھا اس کی قیمت دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ دو ہزار کم سے کم ہوگی اور وہ کہتا ہے صاحب یہ تو میں آپ کے ہاتھ پانچ سو میں بیچ دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا مال نہیں ہے کہیں سے چرا کر لایا ہے تو یہ حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے پاک نہیں ہے اور اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے کہ چیزیں پاک ہوتی ہیں لیکن حلال نہیں ہوتی جیسے بھنگ پیتے ہیں نا لوگ اس بھنگ کا پودا پاک ہوتا ہے لیکن ہلال نہیں ہوتا یعنی اگر کوئی بھنگ کے پودے پہ بیٹھ گیا جیسے فصل میں اگاتے ہیں کھیت میں اگاتے ہیں بہت سے کوئی آدمی اس پہ بیٹھا اور اس کی سبزی اس کی تری انسان کے کپڑوں کو لگ گئی تو وہ چیز پاک تو ہے لیکن حلال نہیں ہے تو پاکیزگی ایک الگ چیز ہے ہلال ہونا ایک الگ چیز ہے تو پاک ہے لیکن حلال نہیں ہے تو اس لیے منع کیا کہ دیکھو دونوں چیزیں ہونی چاہیے حلال بھی ہونا چاہیے اور طیب بھی ہونا چاہیے وگرنہ ان کا کھانا منع ہے اسی کی ایک اور آسان سی مثال آپ دیکھ لیں جیسے انسان کے ناخن ہیں تو یہ ناخن جب تک انسان کے جسم کے ساتھ ہیں پاک ہیں اور جو ہی جسم سے الگ ہوا یہ ناخن اس وقت ناپاک ہو گیا تو اب یہ ناپاک کس معنی میں ہے اس معنی میں کسی کھا نہیں سکتا اس لیے بعض لوگ جو ناخن چباتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں یہ شرن درست نہیں ہے کیونکہ جس چیز کو وہ کھا رہا ہے وہ چیز ناپاک اور جن فکاہ کے نزدیک وہ پاک بھی ہو گئی چاہے فرض کر لو ایک لمحے کے لیے پاک بھی ہو جائے تو حلال تو نہیں ہے اس لیے کہ پاکیزگی کہ ہر جگہ معنی یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ کھانے کے لیے بھی حلال ہو جائے اس ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں اس میں ہونی چاہیے حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو یہ ہے خدا کی کتاب کہ ایک ایک لفظ سے کتنی کتنی چیزیں ثابت ہوتی ہیں یہ تو کبھی قرآن پاک کوئی پڑھے صرف اس نقطۂ نگاہ سے کہ اللہ نے حکم کیا کیا دیے ہیں احکامات کیا کیا دیے ہیں تو زندگی ناکافی ہے اتنے احکامات قرآن پاک سے ثابت ہوتے ہیں تو اس لیے ارشاد کے لوگوں دیکھو کھانی وہ چیز ہے جس میں دو چیزیں جمع ہو جائیں ایک تو وہ چیز جو حلال ہے اور دوسری وہ چیز جو پاک ہے بلا تو اور پیروی نہ کرنا خطوط شیطان،, شیطان کے قدموں کی خطوہ عربی میں کہتے ہیں ایک قدم جب کوئی انسان اٹھاتا ہے اور دوسرے قدم کو رکھنے کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خطوہ اور یہ اس کی جمع ہے کہ خطوات شیطان شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا شیطان کے پیچھے نہ چلنا اس لیے کہ شیطان تمہیں ان چیزوں کی طرف لے جائے گا جو چیزیں ناپاک ہیں ان چیزوں کے بارے میں کہے گا کہ تم ان چیزوں کو کھاؤ اور جو چیزیں پاک ہیں ان سے تمہیں منع کر دے گا تو اس لیے تم اپنے آپ کو کھانے پینے کے بارے میں اللہ کے تعبیر رکھنا شیطان کے نہیں ان لکم اور وہ بلا شک کو شبہ ہے کی ضمیر شیطان کی طرف لوٹی کہ شیطان ہے لکم تمہارے لیے اور مبین بڑا واضح بڑا کھلا ہوا تمہارا دشمن ہے کہ وہ تم سے نئے نئے طریقے اس لیے ایجاد کراتا ہے تو شیطان سے نفرت دلانے کے لیے فرمایا کہ شیطان تو تمہارا ہے ہی اعلانیہ دشمن اور وہ تو تمہیں ہمیشہ ہلاکت اور تباہی کی طرف لے جائے گا اس لیے کبھی بھی اس کی بات نہ ماننا ہماری بات مانتے رہنا یہ آئےت کریمہ جو نازل ہوئی ہے مفسرین نے اس سلسلے میں تین قبائل کے نام عام طور پر لکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بنو ثقیف تھے بنو خزا تھے اور بنو مدلج تھے مدلج اور ثقیف اور خزاں وہ کہتے ہیں ان تینوں نے کچھ جانوروں کو شروع کر دیا تھا اللہ کے علاوہ بتوں کے نام پر چھوڑنا اور ان جانوروں سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا یہ لوگ حرام سمجھتے تھے اس کو ناجائز کہتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ ان جانوروں کی یہ شرعی حیثیت نہیں ہے وہ پاک اور حلال ہیں یہ جو کچھ اپنے پاس سے قید لگاتے ہیں غلط ہے آپ اس کی تشریح کے لیے دیکھیے سورہ معاہدہ اور سورہ معیدا چھٹے پارے میں دیکھیے وہاں سے یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے سورہ معیدا چھٹا پارہ اور سورت نمبر پانچ ہے اور آیت نمبر ایک سو تین ون زیرو تھری جی اچھا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ما جال اللہ من بحیرہ اور اللہ نے بحیرہ کو مقرر نہیں کیا ولا صاحبہ اور نہ خدا نے صاحبہ کا حکم دیا ہے ولا وسیلہ اور نہ اللہ نے وسیلہ کا حکم دیا ہے ولا حام اور نہ اللہ نے حام کا حکم دیا ہے ولا کن اللہ زینا کا فرو اور لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں على اللہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں القزب بہتان جھوٹ بولتے ہیں وہ اکثر ہم لا اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو عقل نہیں رکھتے اس آیت میں چار جانوروں کا ذکر کیا ارشاد فرمایا کہ ماں جا اللہ عمیرہ اللہ نے بحیرہ کو مقرر نہیں کیا ایک بلا صاحبہ نہ صاحبہ کو مقرر کیا بلا وسیلہ اور نہ اللہ نے وسیلہ کو مقرر کیا ولا حام اور چوتھے فرمایا نہ حام کو مقرر کیا چار قسم کے جانور ان چاروں کی تشریح میں اگرچہ محدسین کا اور فکہ کا اختلاف ہے لیکن جو لوگ اربوں کی اس سوسائٹی کو جانتے ہیں خاص طور پر جن کی تاریخ پہ نظر رہی مختلف قبائل یہ نام رکھتے تھے چار قسم کے جانوروں کا بہیرا اس جانور کو کہتے تھے جس کا دودھ استعمال نہ کیا جائے اور یہ اس کا دودھ بالکل چھوڑ دیتے تھے اسے دھونا اور کہتے تھے یہ دودھ بتوں کے نام پر ہے بتوں کو اس سے وس دیتے تھے اور بتوں کو اس سے نہلاتے تھے پر انسان اس دودھ کو نہیں پی سکتے تھے کہتے تھے یہ ہمارے خداؤں کے لیے بہیرا کہتے تھے اس اونٹنی کو اچھا دوسرا جانور جس کو اللہ نے یا منع کیا ہے سورہ معاہدہ کی یہ آیت نمبر ایک سو تین ہے آپ لوگ بھی اسے دیکھیے سورہ معاہدہ کی آیت نمبر ایک سو تین اچھا ساتویں بارے میں بہیرا تو یہ ہوا اللہ تعالی نے پہلے جانور, جانور کی نفی کر دی نا اور ارشاد فرمایا کہ بحیرہ کچھ نہیں ہے دوسرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا سابا اور سائبہ کچھ نہیں ہے یہ صاحبہ دوسری قسم کا جانور تھا اور اس صائبہ پر باربرداری نہیں کرتے تھے کوئی بوجھ نہیں لادتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی پیٹھ جو ہے یہ مخصوص ہو گئی ہے ہمارے معبودوں کے لیے بزرگوں کے لیے اور اس بتوں کے لیے اس کی پیٹھ پہ کوئی چیز لادی نہیں جائے گی اس سے بار برداری کا کام نہیں لیتے تھے تیسرا جانور کون سا تھا اللہ تعالی نے فرمایا بلا وسیلا اور وسیلہ بھی کوئی چیز نہیں ہے اور وسیلہ یہ کہتے تھے اس اونٹنی کو جو دو مرتبہ جس میں جنم ایسا ہو جائے کہ اونٹنی سے اونٹنی پیدا ہو درمیان میں کوئی اونٹ نہ ہو تو اونٹی چونکہ جانوروں میں مونس بڑی بڑے معنی اور قیمت رکھتا ہے کہ اس سے نسل آگے بڑھتی ہے پروڈکشن ہوتی ہے تو جو اونٹنی پہلا بچہ دوسرا بچہ اونٹنی جنم دیتی تھی اس کو بھی یہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور چوتھا والا حام اللہ نے فرمایا اور حام بھی کوئی چیز نہیں ہے ہم نے اسے مقرر نہیں کیا یہ ہم ہاں وہ جانور تھا وہ اونگتا جس سے دس بچے پیدا ہو جاتے تھے یا وہ اونگتی تھی جس سے دس بچے پیدا ہو جاتے تھے تو یہ بہت مقدس سمجھ کے بہت محترم سمجھ کے کہتے تھے کہ یہ تو بتوں کے نام پہ چھوڑ دینی چاہیے اور اس سے ہمیں کوئی تعلق رکھنا نہیں ہے نہ اس کا دودھ استعمال کرنا ہے نہ اس سے سواری کا کوئی کام لینا ہے بس جنگلوں میں چھوڑ دو شہروں میں چھوڑ دو جدھر مرضی چرتی رہے اسے منع نہیں کرنا نہ چارے سے نہ پانی سے سارا کھیت چر جائے اجاڑ جائے بالکل کوئی نہیں چھیڑ سکتا تھا یہ چار قسم کے جانور انہوں نے رکھے ہوئے تھے اللہ نے فرمایا ما اللہ اللہ نے ان چاروں جانوروں کی کوئی حیثیت نہیں رکھی اس پہ شاہدر صاحب رحمت اللہ عر نے جو موزل قرآن لکھا ہے حضرت نے جو حاشیہ لکھا ہے وہ بھی سن لیجئے یہ حاشیاں ہمارے سامنے ہیں حضرت فرماتے ہیں یعنی یہ کفر کی رسمیں تھیں کہ مواشی میں مویشیوں میں کوئی بچہ نیاز رکھتے بت کی تو اس کا کان پھاڑ دیتے نشان کو اور اس کو بہیرا کہتے کوئی بچہ جانوروں میں وہ بتوں کی نظر رکھتے اور پھر اس کا کان پھاڑ دیتے نشان رکھنے کے لیے ہندوستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کئی کن کٹی بکریاں پھرتی رہتی ہیں نا گائے تو یہ عملی طور پر وہاں جا کر ہمیں احساس ہوا کہ اوہو جو اللہ نے وہاں فرمایا وہ تو یہاں سارے منظر نظر آتے ہیں ہمارے یہاں بھی کہیں کہیں اب بھی ہے چھوڑ دیتے ہیں حضرت نے لکھا ہے کی رسمیں کہ مواشی میں کوئی بچہ نیاز رکھتے بت کی تو اس کا کان پھاڑ دیتے نشان کو اور اس کو بہیرا کہتے اور کوئی جانور بد کے نام پر ایک ہو گیا نا بہیرہ آگے دیکھیے اور کوئی جانور بد کے نام پر آزاد کرتے اس کو اس کے اختیار پر چھوڑ دیتے وہ صاحبہ تھا بد کو کے نام پہ آزاد کر دیا اب وہ جانور جو مرضی کرے اسے سائبہ وہ کہتے تھے دو چیزیں ہو گئیں اور بعض شخص نے ٹھہرایا بعض لوگوں نے کہ جو بچہ نر ہو وہ بت کی نیاز زبا کروں اور جو مادہ ہو میں رکھوں جو بچہ نر پیدا ہو جائے تو بتوں کو دے دوں مادہ ہو تو خود رکھ لوں پھر اگر نرو مادہ ملے ہوئے ہوتے یعنی دو بچے ایک وقت میں ہو جاتے تو نر بھی آپ رکھتا مادہ کے ساتھ پھر بھول جاتا کہ جو نظر مانی تھی وہ تو یہ تھی کہ مادہ خود رکھ لوں گا اور نر جو ہے میل جو ہے وہ بتوں کے نام پہ دے دوں گا تو جب دو بچے ہو جاتے تو پھر بھول جاتا تھا پھر کیا کرتا تھا کہ وہ بھول جاتا اسے اور جس اونٹنی سے یہ ہوئے تھے بچے اس اونٹنی کو بتوں کو دے دیتا تھا یہ تھی وسیلہ اور جس اونٹ کے پشت سے دس بچے پورے ہوتے لائک سواری کے یعنی دس بچے بھی ہوں اور اتنے بڑے ہو جائیں کہ سواری کرنے کے قابل ہو جائیں تو بوجھ اس کے باپ کو لادنا موقوف کرتے کہتے ہیں اب دس بچوں کا باپ ہو گیا بڈھا ہو گیا اب اس میں کیا بوجھ لادنا ہے اسے وش اور دو بتوں کے لیے اور چارے پانی پر سے نہ ہانکتے چارہ پانی جدھر مرضی وہ مو مارتا رہے اسے کوئی نہیں ہانکتا تھا وہ حامی تھا یہ سب غلط رسمیں ڈال کر اس کو حکم شرعی سمجھتے تھے یہ تھی بات یہ شریعت کا حکم سمجھتے تھے نا ان سب کو اللہ نے فرمایا ما چال اللہ بحیرت بلا صاحبہ تم بلا وسیلتم ولا حام اور اللہ نے بحیرہ بھی مقرر نہیں کیا صائبہ بھی وسیلہ بھی اور حام بھی بلکہ کافر جھوٹ بولتے ہیں اپنی طرف سے چاروں چیزوں کو اللہ نے رد کر دیا یہ ہے وہ چیز جو بنو ثقیف کرتے تھے اور خزا والے کرتے تھے اور مدلج والے کرتے تھے وہ تینوں قبیلے چکے بتوں کے نام پہ اس طرح چھوڑتے تھے ان چیزوں کو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ سب حرام اور غلط ہے تم ایسے کام مت کرو ان جانوروں کو تم اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے اور یہ جو چیزیں ہیں اللہ کا کوئی قرب کسی کو نہیں دلاتے سمجھ آئے یہ ہوتا ہے نبی ہندوستان ہاں جی پہلے پڑھا تھا خیال تھا کہ قرآن میں اس رسم پہ بھی آئے گی کوئی چیز نہیں پڑھا تھا نا یہ ہے وہ عملی شرک جس کو اللہ نے بار بار رد کیا ہے اور ہم چونکہ قرآن نہیں نہ پڑھتے اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ نے جس شرک پر بحث اور بات کی ہے نا قرآن نے جن ٹاپکس کو لیا ہے وہ قیامت تک گویا رہنے ہی والے اللہ نے بھی ایسی ایسی آیا کہ جو اس کے دشمن باس نہیں آئیں گے ہر زمانے میں یہ کتاب ہدایت اور رہنمائی کرتی رہی اس لیے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو چیزیں کر رہے ہیں یہ وسیلہ اور حام وغیرہ یہ ساری چیزیں یہ حلال ہیں جائز ہیں تمہارے لیے ان سے تم فائدہ اٹھاؤ یا طیبہ ایمان یہ لوگوں یہ چیزیں کھاؤ جو اللہ نے زمین میں تمہارے لیے پیدا کی یا تمہارے کھانے کے لیے بعض چیزیں جس میں سے حلال بھی ہوں اور طیب بھی ہوں طیب یہ ہو سکتی ہیں یا نہیں طیب اس وقت ہو جائیں گی جب یہ مال اپنے مالک کی ملک سے نکل جائے گا مثلاً اس نے ایک سانڈ یا گائے چھوڑ دی بتوں کے نام پہ تو اس, پہ اس کا قبضہ ہو نہیں سکتا تو شرن ابھی اس کی ملکیت سے نکلی نہیں اصل میں وہی مالک اور اگر وہ مالک اجازت دے دے زبا کرو اسے کھاؤ کباب بناؤ اس کے انہیں بھی پیش کرو کلو میں طیبہ پاک چیزیں اور حلال چیزیں کھاؤ ہی نہیں تاکہ ان کی حرمت کا جو عقیدہ ہے جو انہوں نے خود سے ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے یہ حرام چیزیں ان کی حرمتیں ٹوٹیں اللہ کے مقابلے میں پوری عبادت کا وہ نظام قائم کر رہے ہیں تم ان کی عبادت کے نظام کو ختم کرو اور اللہ کی توحید کا پرچار کرو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جانور خدا کے اور انسان بھی خدا کی مخلوق اور بت بھی خدائی کی مخلوق اور مخلوق کے لیے وہ حقوق دے دیے جائیں جو خالق کے اور اللہ کے حقوق یہ تو نہیں ہو سکتا اس لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ بلا تبیو خطوطی شیطان اور دیکھو شیطان کے نقشے قدم کرنا چلنا لاسک کو شبہ وہ تمہارے لیے ادب مبین وہ بڑا کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا